بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت أبی و تب میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے ابو لہب حلا کو برباد ہوا اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا بخاری و مسلم اور دیگر محدثین نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب صورت شعرا کی آیت دو سو چودہ وہ اکل اقربین اے میرے نبی آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور قریش کے خاندانوں کو آواز دی اے بنی فہر اے بنی عدی یہاں تک کہ سب جمع ہو گئے بعض لوگ جو خود نہیں آ سکے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ معلوم کرے کہ ماجرا کیا ہے چنانچہ ابو لہب اور اہل قریش آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں خبر دوں کہ وادی میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ مجھے سچا سمجھو گے لوگوں نے کہا ہاں ہمارا تجربہ تمہارے بارے میں یہی ہے کہ تم سچ بولتے ہو آپ نے کہا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں ابو لہب نے کہا تم پورا دن خسارے ہی اٹھاتے رہے ہو کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا تو یہ سورت نازل ہوئی ابو لہب کا نام عبد العزا تھا عبد المطلب بن ہاشم کا لڑکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا آپ سے اور آپ کی دعوت سے بڑی سخت عداوت رکھتا تھا جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا اپنے بدلے کسی اور کو بھیج دیا تھا لیکن جب اسے قریش کی بری شکست کا حال معلوم ہوا تو غم کتاب نہ لا سکا اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہلاک ہو گیا اس کی بیوی ام جمیل کا نام اروا تھا وہ ہرب بن امیہ کی بیٹی ابو سفیان کی بہن اور معاویہ کی پھوپی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردست دشمنی رکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی اور کفر و عناد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے میں اپنے شوہر ابو لہب کا ساتھ دیتی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اسی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں نازل فرمائی تاکہ رہتی دنیا تک ان لوگوں کی مثال قائم ہو جائے جو شیطان اور خواہش نفس کی اتباع میں اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب حلاک و برباد ہوا شقاوت و بد بختی نے اسے گھیر لیا اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا اس نے جو مال جمع کیا اور جو اولاد اور جاہ و دولت حاصل کیا اس سے اس تباہی اور عذاب کو نہیں ٹال سکا جو اللہ کی جانب سے اسے لاحق ہوا اور وہ اسلام اور رسول اسلام کی عداوت کی وجہ سے انقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی یعنی ام جمیل جو زبردست چغلخور تھی لوگوں کے درمیان آگ لگاتی پھرتی تھی جیسا کہ مجاہد اکرما اور قطادہ نے کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بھی تھی قیامت کے دن اس کی گردن میں موج کی رسی بندھی ہوگی جس کے ذریعے اسے جہنم میں گھسیٹا جائے گا زحاق کہتے ہیں کہ ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبی اور محتاجی کا عار دلاتی تھی اور خود اپنی گردن میں رسی باندھ کر لکڑیاں ڈھوتی تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن گھونٹ دی اور اسے ہلاک کر دیا اور آخرت میں اس کی گردن میں آگ کی ایک رسی بدھی ہوگی مجاہد اور عروہ بن الزبیر کہتے ہیں کہ وہ آگ کی ایک زنجیر ہوگی جو روز قیامت اس کے منہ سے داخل کی جائے گی اور اس کی سورین سے نکال دی جائے گی سعید عبد المسیب کہتے ہیں کہ ام جمیل کے پاس ایک قیمتی ہار تھا اس نے کہا کہ عزہ کی قسم میں اسے ضرور محمد کی دشمنی پر خرچ کروں گی قیامت کے دن اس ہار کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا فائدہ جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ ضرور جہنم میں عذاب دیے جائیں گے یعنی وہ اسلام نہیں لائیں گے اور ان کی موت کفر پر ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا دونوں حالت کفر میں ہلاک ہو گئے یہ بات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ الغیوب نے اس صورت میں ان کے بارے میں جیسی خبر دی ویسا ہی ہوا